السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورحفی کراچی <تصفح> ان الله كان علي رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم ما انتم تعملون ويرشدكم من يطيع الله فقد فاز ثوابا عظيما اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محتساتها وكل محتصد بدعه بمثل العدل الضلال وكل الضلال في النار تعوذ بالله العليم والوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من هدي ونفسه ونفسه میں اپنے سامنے کافی خالی جگہ محسوس رہا ہوں پیچھے والے ایسا خالی جگہ فور کریں ہم بھی یہاں جمع ہوئے ہیں ایک خالی جگہ خور کرنے کے لیے وہ خالی جگہ جب تک پورا نہ کیا جائے آپ نے جن لوگوں نے اسکولوں کا امتحان دیا ہے وہ جب تک خالی جگہ پور نہ کریں نمبر نہیں ملتا ہے تو آج بھی ہمیں نمبر چاہیے تو ابھی بھی یہ جگہ پچھلے ساتھی آگے آگے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمجہ میں نے پڑھا ہے اور یہ اطبا حقوق اللہ حقوق البا دونوں کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدے کا نام الخاجہ رکھا ہے کیا مطلب جتنی زیادہ اہم حاجت ضرورت ہو اتنے ہی زیادہ اس خطے کے ساتھ تعلق رابطہ جوڑا جائے اور اسے پڑھا جائے اجین میں،, میں نکال کے موقع پر اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے پڑھتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ, علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اس خطے کو سن کر اپنے زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے رب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کے لیے رب کے بندوں کے حقوق بھی پہچان کر اسے ادا کرنے کے لیے نیا سبق لے کر اٹھا کر دیتے اللہ ہمیں اس کی لیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ہوا کیوں سب سے خطرناک بیماری وہ کیا ہے ہے ایک دن میں بقر بیماریاں ہوں گی لیکن میرے ناقص علم اور مطالعے کے مطابق انتہائی خطرناک بیماری اگر ہے تو وہ شرک اور بحر یہ شرک اور بہر کا دوسرا معنی ہے انلس پرستی شیطان کی پرستش اور وہ شیطان میرو رات کا گڑھ بھی ہو سکتا ہے وہ خاندان برادری بھی ہو سکتی ہے تن من تن زر زر زمین اکابر مقابل پرستی جو ہے یہ ہے شریک ابو زما ازدی صحیح مسلم کی ہدایت کے مطابق یہ یمن سے عمرے کے لیے آئے اور وہ شرک اور بیماری میں ڈٹ پک تھا لیکن مٹے میں آ کر عجیب سمندر دیکھا کہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں متفرقہ قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا ایک نمبر مکے والے قرارداد پاس کر چکے ہیں مر عورتیں چھوٹے بڑے مکے کے سربراہان مکے کے عوام سب نے متفقہ طور پر اس شخصیت کو نا لان مریض قرار دیا کس کو امام البیہ علیہ السلام کہ جن کا مقام کہ آپ کی زندگی کی مشکل سے مشکل ترین حاجت جس کے لیے آپ نے ہر قسم کا دو کوشش کی لیکن آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہوئی آپ خالی امام البیہ علیہ سلاد السلام پر درود پڑھتے رہیے سلاد عالم نبی پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, رہیے آپ کی تمام مشکلات کی زمانہ اللہ حافظ ایک دفعہ سلاد پڑھیں گے دس رحمتیں ناظور رحمت کرے گا نا رحمت دس رحمتیں اس رحمتوں کی کیا مقدار وہ نہیں جانتے شاستری رشر امام الرمایا آم کہ کلمہ پڑھتے ہوں ایمان والے ہوں کمرے سانے والے ہوں حقوق العباد جبات ادا کرنے والے ہوں حقوق اللہ کبھی تو وہ میرے جن میں تلے آج ان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے مریض ہے شرک اور کھر کی بیماریوں میں وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں لوگ آپ کے بارے میں غرق جملے الفاظ میں آپ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ پسند کریں گے میں آپ کا کروں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ نے سر سے پیروں تک صبح سے شام چوبیس گھنٹے بعد مہینے میں ان کو اس کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے لیے اللہ کی ہی مدد میں رہنا وہ نسر ہو اللہ ہی سے استفاد کرنا و ند اللہ انفسینا اپنے نفسوں کے شخص اللہ کی پناتے کے مناہ رہنا وہ بھی سیاح کے اعمالینا سے بھی دور رہنا بھیا دکھانا چاہے وہ اس کو روک نہیں سکتا کسی میں اختیار نہیں کہ اس کو براہ کرے اور جس کے مبینہ اگر کسی کو اللہ گما کرنا چاہے تو اس کو کوئی قائم نہیں دے سکتا الہ علی اللہ, علی اللہ میں دعوت دیتا ہوں کہ جب میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی زبان سے عمل سے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جس کے ہر بات ہر جگہ ہر لمحے مانی ہی جائے اللہ کے ہی مانی جائے گی کسی اور کے نہیں مانے جائے گی محمد نام تو رسول لوں اور میں اس بات کی بھی ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ضرور ہیں لیکن بندوں میں اور محمد میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول بھی کیا مطلب کہ میں محمد رسول اللہ کو بتاؤں گا اور تم نے اس کو پورا کرنا ہے تب جا کر اللہ تمہارے امنوں سے حاطب ہو جی یہ کئی بات سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے دیکھا کیا اور یہ سنا کیا میں نے جو دیکھا پتھر مار رہے لوگ آپ سنا کیا کہ یہ مجموع ہے से इतना मजबूत कानून दस्तूर निजाम नहीं सुना कहने लगा दफा फिर सुना देंगे आपको इसमें क्या सबक है अल्लाह के नबी ने फिर सुना दिया कह रहे तीसरी दफा फिर सुना आपने फिर सुना दिया यह दावत दावत के लिए लोगों की कसरत और किल्लत سارے مانے یا نہ مانے اللہ کوئی اللہ کے اسی تین کہنے مجھے یقین مکہ کی قلعہ تین نفراد کی جمہوریت یہ سارے بوٹی آپ اکیلے سچے اشد اللہ, اللہ, اللہ میں بھی آج کے بعد سے ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں نہیں مانتا اور کے اللہ, اللہ, و و کے اللہ کے وہ مانوں گا جو آپ محمد اللہ عمل کر کے سنی ہوگی یہ اپنے قو تک پہنچائے گی تو یہ ہے بنیاد تمام حقوق کی اور میں نے گزارش کی کہ ذمات کی جو, جو بیماری تھی وہ کون سی تھی شریف بے جی بدیر کی میں یہ بات لی تو شفا ہو گیا اس کی بیماری چھٹ گئی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمجھتا تھا اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں ہی مریض ہوں اور یہ سارے مریض ہیں ڈاکٹر صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ میں اور آپ اس کلمے پہ اس خطبے پہ احترام کے ساتھ اس کو یاد کریں اچھے سے اچھا پڑھیں اچھے سے اچھا سمجھ کے پڑھیں اچھی طرح یاد کریں اور اچھی طرح عمل کریں اور اچھی طرح اس کو آگے پڑھائیں سمجھائیں پہنچائیں رب نے ارشاد فرما رہا ہے طلب کو مرتال اور تصویروں کے احساس کالت عشہ فسطان فنداس اللہ کا متقل منقان اللہ کے حقوق بتانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بتانے کے لیے ماں باپ حامد بیوی اوباب اڑوس پڑوس رشتے دار یہ حقوق کون ہمیں بتائے گا صرف اللہ بتائے گا حکوم کو پہچان کر ان کو ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے ہی ساتھ کے لیے نہیں اپنے ہی گھر کے لیے نہیں اپنے محلے اور برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے اقوام عالم کے لیے بہترین مسلح بہترین رب کے قرآن کی طرف آنا چاہیے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرمان کی طرف آنا چاہیے اگر حکم یہاں سے نہ لیا جائے بلکہ اپنی مرضی سے کتابیں اپنے مرضی سے اصول و ضابطیں بنائیں گے تو اس سے فساد بھیجے گا دہشت گردی بھیجے گی اس سے امن اور سلامتی کبھی نہیں جائے اس لیے رب تعالیٰ کیا فرمانا ہے وہ مکان علی محبین ملا ربینہ اللہ ہم سب کو مومن بنا دے کیا ہوتا مطلب ہے مومن مومن کون ہوتا ہے بتائیں گے تاریخ مومن کا ماشاءاللہ یہ مسجد اور ماشاءاللہ یہاں کتنے بودھر, دیش, نوجوان, کے کتنے بزرگ سفید نوجوان ماہانہ تاریخ کے پروگرام یومیہ خطبہ جمعہ بھی ادا کرنے والے شیخ عبداللہ ناصر حضی اللہ اللہ ان کے معامل میں زندگی میں برکت دے اور ہمیں ان کی زندگی کی زیادہ اور دا فائدہ اٹھانے کا تو, تو آپ لوگ یقیناً رب سماتے ماں کا کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت کو لائق نہیں ہے رسول جب فیصلہ اللہ کے رسول کا ہو کسی بھی بات میں خیارت وہ اپنے اختیارات استعمال کرے مومن مرد خاند ہو مومن عورت بیوی ہو باپ ہو بیٹی ہو حکمران ہو عوام ہو اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول کی بات آٹھ گئی اب اپنی مرضی کا استعمال کرنا مومن مند عورت کے لیے مومن سے کون ہوا مومن وہ ہے جو امن کا پیغام اللہ سے لے اور آگے دے کہاں سے لے اللہ سے لے اور آگے ہلا امن کس کے ہاتھ میں مسلم مومن, مسلم مومن مومنا مسلم مسلما امن کا پیغام لینے والا مرد لینے والی عورت امن کا پیغام دینے والا مرد دینے والی عورت سلامتی کا پیغام لینے والا مرد لینے والی عورت سلامتی کا پیغام دینے والا مر, دینے یہ پیار رہیں گے سیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا جواب کیا ہے اللہ سے لیں گے اور لوگوں کو ہم دیں گے اچھا یہ اب ایک مجھے سمجھ لیں میں نے اللہ سے کچھ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں لیا اب میں امریکہ لندن فرانس جرمن لیا جاتا ہے میں وہاں سے لے کر آتا ہوں اور میں یہ لوگوں سے میں امن اور میری بہن میری بیٹی مومنہ بن سکتی ہے کہ جب اس نے انداز سے کچھ بھی لیا رسول سے کچھ بھی دیا لیا ہے انگلینڈ سے لیا کہاں سے ہے فرانس سے لندن سے امریکہ سے یہاں سے جو چین سے جا کر لے لیا جاپان سے لے لیا تو یہ مومن مومن نہیں کہلا سکتا فرمائن مومیا سے رسولہ اگر تم اللہ سے نہیں لو گے رسول اللہ سے نہیں لو گے لے تو لیا لیکن مانو گے نہیں فرحت اللہ عالم بال دور کی گمراہی میں یہ بٹکتا ہے تو یہ آئے کم نازل ہوئی اللہ کے رسول علیہ سرات نے انصاری سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے انصاری سے کہا کہ مجھے انصاری بڑا خوش ہوا کیا میری ساد میرے گھرانے کی سادت میرے خاندان کی ساد کہ میری بیٹی کا رشتہ کون لے رہا ہے <سلسل> <اللہ علیہ وسلم> فرمائے اپنے لیے نہیں چاہیے عام سا آدمی تھا کوئی اس کا مقام نہیں تھا معاشرے میں معاشرے میں مقام ہونا نہیں تو بڑا اس کو کیا کہتے ہیں معاشرے میں کا مقام ہوئی؟ کو جلیبی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا امام علیہ السلام کے دل میں اس کا بڑا کہ میں مشورہ کرتا ہوں بچی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں گھر پہ بچی کی ماں سے اسی طرح کا پیارا تحمر نے رشتہ ہے بہت خوش ہو گئی لوگ نہیں کے لیے جلیدی کہنے لگی اللہ کے علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمارا ہماری بیٹی پسند کی آپ کو پتا نہیں رشتے ہم نے نہیں قبول کی تو جلیدی باپ کیسا رشتہ اب ماں باپ کا اتفاق ہو گیا کہ جلیدیب کو رشتہ نہیں دینا باپ اٹھے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا کے آتا ہوں بیٹی بیٹی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی مشورہ انکار کر, کر رہے ہیں. انکار میں بیٹی بہت بڑی مسئلہ خطرناک ہے ماں با باپ با کی سمجھ میں بات نہیں آئی بیٹی سمجھ گئی کہ اگر اللہ اللہ کے رسول کی بات کے انکار تو پھر اسلام سے خارج کفر کے اندر شرک کے اندر اور دنیا کی خطرناک بیماری کے اندر میں اور میرے ماں باپ مبتلا ہو سکتے ہیں تو لہذا کہا ابا جی ذرا ٹھہرے رشتہ کس نے مانگا اللہ کے رسول نے باقی یہ نہ دیکھیں کس کے لیے مانگا آپ کرا دیں اللہ ضائع نہیں کرے گا مجھے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہہ لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے رشتہ کرا دیا آپ نے بڑی دعائیں دی اللہ اللہ سب با دنیا دنیا اللہ ان پر دنیا کی برکتیں تو کے بڑھا دے تو رسول میں نجات ہے کہ نہیں پیارے پی کے مبارک الفاظ کی دعا آسمان کے کلالی کے آگے رشتہ ہو گیا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے ان شہیدوں میں ہر صحابی اپنے اپنے شہید ڈھونڈ رہے ہیں. آتے فرمایا کوئی اور کہنے کی کہ ہمیں کوئی اور نہیں ملا فرمایا کہ تمہیں نہیں ملا میں اپنے جلیدیپ کو ڈوننے کے لیے نکلتا ہوں امام علیہ المبیا جلدی کو جب ڈھونڈ کے انہوں نے دیکھا تو سات آفروں کو جہنم مواصل کرنے کے بعد خود جان شاہ چنوا چکا آپ کو خت کرنے کے بعد خود صحیح گئے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. کہتے ہمیں رش آ رہا تھا کہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے چار پائی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ ہیں اور پھر کیا ہو رہا بیوا کہتے مدینے میں سب سے زیادہ صدقہ کھانے والی اللہ نے برکتیں دی تو میرے اور آپ کے لیے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام السلام نے جب زینب بن زینب بنتے جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی زین بن حارثہ سے تو زینب بن تج رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پہ علیہ السلام السلام تھی پھپھی سات بہن تھی پھپھی کی بیٹی سگی کہنے کے پیارے پہ میں قریشی خاندان کی آپ کے پھوپھی ذات اور زیر، ٹھیک ہے آپ نے آزاد کیا آپ تو متمنہ بیٹا بنا لیکن تھا تو ملاپ کی سبب شادی کس سے ہوئی ایک آزاد شدہ غلام سے پیارا ایسا تو نہ کرے زینب کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ نبی ایسا تو نہ رب تعالی نے آسمان سے روشنی میں میں نے اور ہو بھائی ہو ہم نے بھی سوچنا ہے اور میری ماں اور بہنیں بھی سوچے ہاں وہ ماں بیٹی ہو یا وہ بیوی بہنیں ہو سوچیں کہ ہم جب مومنا اور مومن میں ہمارا چمار ہے تو پھر ہمیں اللہ کے آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے تعلق کتنا مضبوط ہے ہمیں جنت میں جانا ہے اللہ کا پیغام اللہ سے لینا ہے دنیا میں پر امن رہنا ہے سلامتی کا پیغام اللہ سے لینا ہے دنیا میں سلامتی کو دعوت دیتا ہے تم کو دار السلام کہاں ہے جنت میں جنت دار السلام گے جنت ملے گی جو دار العمن ہے دار السلام ہے تو میں اور آج سوچیں کہ ہم اس پر کتنی محنت کر رہے ہیں قول بڑا مشہور ہے ان جن کو آگے کے سلام کی اور کی جگہ چاہیے جنت چاہیے تو اللہ نے دنیا میں جنت بھیجیے اللہ نے دنیا میں جنت بھیجیے جنت میں داخلہ نہیں لیتے ہو تو آخروں کی جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹو دنیا کی جنت کیا ہے رب کا قرآن ذکر اللہ اللہ کا فرمان دین اسلام یہ اللہ کی جنت ہے دنیا میں جنہوں نے کچھ بھی گاڑ سکتے ہیں الباسرا قیدی تو وہ جس کا دل اور زبان قید میں ہو میرے دل زبان رب کے قرآن سے منور نبیم کے فرمان سے منور آئے کوئی پرواہ نہیں اور میں ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہوں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہوں دنیا کے جس کسی کے متحدہ نے ہر آت قرض میں ادا کر رہا ہوں مجھے کسی چیز کی پرواہ دی تو یہ ہماری لیے بنیاد ہے معرفت الرحمن علم قرآن خلق الانسان رحمان سے آگے حقوق لینے رحمان نے قرآن کے ذریعے اپنی رحمت نازل کرنے کا وعدہ کیا جتنا میرے آپ کا قرآن میں تعلق ہوگا اتنی بھی اپنی رحمتیں نازل ہوں گی. تو یہ دیکھیں کہ میاں بیوی حقوق الزو جین یہ کتنا حساس مسئلہ ہے ایک اسلامی معاشرے کی بنیادی عند شادی خانہ آبادی اگر شادی خانہ آبادی میں اللہ سے حقوق لے کر رسول اللہ سے حقوق ایک دوسرے کے لے کر ایک دوسرے کو دینے کا عزم اور ارادہ ہے تو یہ خانہ آبادی اور اگر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ میں نے تو معاشرے کے رسم و رواج کو پورا کرنا ہے تو معاشرے کو پونج رہا ہے اللہ کی پوجا کا انتقال کیا یہ خانہ بربادی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ مبارک شادی مبارک بچہ پیدا ہو اضافت مبارک کیا مطلب کہ میں اگر دنیا کا ایک نمبر کا بدماش ہوں تو آپ مجھے مبارک دے رہے ہیں کہ جی آپ کی بدماشی میں اضافہ ہو باللہ نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محترم آپ نے شادی کر کے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بلایا ہے اب اس کے حکم ادا کرنے ہوں گے رب کے حکم کے مطابق اگر آپ اس میں گڑبڑ کر جائیں گے تو پھر یہ مبارک نہیں بنے گا آپ کا کوئی سانس ایسا نہ نکلے کوئی حرکت آپ کی ایسی نہ ہو جس میں رب کی ناراضگی ہو اور آپ کا گھر تباہ ہو مبارک ہوتا یہ بات بچے کی وجہ پہ کیا آپ کی کوئی سانس کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ یہ بچہ خراب ہو لیکن میں اور آپ نہ بیوی بی کے حقوق کو جانے عورت کے خانونوں کے حقوق کو جانے حقوق اللہ کا بھی کوئی پتا نہیں حقوق بات کا بھی کوئی پتا نہیں تو فرب تعلیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہلے پہچانو کیا فرمایا یا بدناس ان کا پرہیز کی زندگی کروں سے رشتے نارے میں ہو کیا یہ آپس میں جوڑ پیدا کریں گے اسلام اجازت دیجیے ہم صرف اس لیے جوڑ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ بھی مومنہ ہے یہ بھی مومن ہے یہ مسلمہ ہے یہ مسلم ہے لیکن ماں باپ دو صحباب محلے خاندان گھر برادری شہر علاقے کے سربراہ مسجد کے متولیان اور خطبہ اور آئمہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے جتنے مومنہ مسلما ہیں مومن مسلم ہیں اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ ماں باپ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں جنہوں نے حقوق کو نہیں بتایا شادی کرا دی تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے تو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تمتا ہے سہ انسان تو بیمار میں بیوی یہ عظیم بنیادی ایک ہے جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کرنا ہے نے فرایا فروخت مومن, مومن, یا مومن, اتا. مومن, اتا. مومن, مومن عورت سے بس نہیں پریشان نہ, ہو, بدخل نہ کرے کیوں? اگر آج اس بیوی کے اندر کوئی کمی نظر آئی ہے یا اس خامن کے اندر تو کل اس کے اندر خوبی ٹھیک ہے کل کو اس کے اندر خوبی ہوگی کہ نہیں? جی ہاں ان خوبیوں کو سامنے رکھ کر ان خامیوں کو بھول جاؤ اگر ہر دونوں ایک دوسرے کی خامیوں پہ نگاہ رکھیں تو وہ گھر جہنم بنا ہوا جنت بناؤ بھول جائے پر ایک دوسرے کی خامیاں خوبیوں پہ نگاہ رکھو اور پچھلی خوبیوں کو دیکھ کر آئندہ بھی ایک دوسرے کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام السلام اور قرآن کے آیات دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ واشرو ہن کہ اپنی بیویوں سے جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فین کرن فارشہ تک مشیرہ وہ یہ جانب کا سیرا اگر بیوی کے اندر یا حامد کے اندر کوئی کمی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کے ذریعے سے اس کے اندر خیر کسی پیدا ہو اب پہلے دن سے آسو بہاؤ کس بات پہ کہ اللہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہوں بیوی کے نام پہ ہامن کے نام پہ ایک خاندان آپس میں رابطہ میرے سسر ساس بن گئے پہلے میرے ماں باپ تھے اب دیوری نند اور میری وجہ سے کوئی رکھنا نہ آئے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو رو رو کر اللہ سے دعا کریں گے رب دانا تک کھولے گا اور ہمارے پاس موجود ہے درا کے حدیث سے تعلق مضبوط ہے تو بھی مضبوط ہے اور پھر یہ یقین ہے کہ اگر میں یہاں مظلوم بنوں گی یا بنوں گا تو آگے ظالم بڑھے گا بڑھے گی اگر یہاں میں ظالم بن کے رہوں تو آگے مظلوم وصول کریں گے تو میں مظلوم بنوں ظالم نہ بھر مظلوم بنوں ظالم کبھی نہ بھر اللہ اکبر یہ میرا دینی کے حقوق فرمائیں تھے اگر طلب کا مسئلہ ملنے کے امکان ہے تو ان کو ملاؤ ان کو سمجھاؤ ان کو مختار بناؤ اور اگر امکان نہیں تو پھر مزید ان کو روکا دے سوچے اور اگر یہ بھی فائدہ مند نہیں ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ تو کیا کرو پھر تلا کے طرف آؤ گے پھر کیا کرو گے تلا کے کی بولی کی کلا شمپو کی بولی کی ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے تلاش دینی ہے نا تو سو سوچو سمجھو میں بلکہ تین بھی نہیں مارو ایک ہی تباہی مچا دوں نہیں یہ جانور بھی اس کی کیا حرکتیں نہیں کر یہ جوان بھی ہے جہازت ہے ایک سندر پہ چلنے والا پران و عجیب مشرق کو رہنے والا اور اللہ کی جد کو اپنے سینے میں بسانے والا یہ حرکت کرے گا اور ادھر سے عورت دے, دے نہیں تلا یہ تو میٹھی گولی نہیں ہے یہ بڑے خطرناک چیز ہے نہیں ایسا نہیں کر پھر کیا کرو پھر سوچے گا ہاؤن کہ میں قریب تو نہیں جا جاؤں. اگر قریب جا چکے ہیں پھر طلاق کی نوبت دیں سوچے گا کہ یہ بات ہو چکی ہے اور میں تو نہیں کیا ہونے دو جذباتی فیصلہ نہیں کرو سوچو سمجھو اگر لاسی تمام معاملات کرنے کے بعد تلاش مجبوری ہو گئی ہے پھر اس کو بات ہونے دو اور قریب گئے بغیر بیٹھو. بیٹھو بیٹھ کر اس کے باپ کو بلا لو بھائی کو بلا لو بٹھاؤ دو تین اور بھی مہارن باپ بائی ہو بٹھا کے کہو کہ جی ہم نے پوری زور لگائی ہم نہیں چاہتے تھے کہ بٹا اللہ کے نام پر ہم جڑے ٹوٹنے کے لیے نہیں جڑنے کے لیے لیکن حالات تو میں اب ان کو تلا دیتا ہوں یہ لفظ ایک ہی دفعہ سنجیدگی کے ساتھ اسے میں ایک لفظ بول دیا یہ لفظ اتنا زہریلا ہے کہ تین کے اندر اندر اگر حامل وضو کرنا چاہے تو کبھی بیوی نہیں کہے گی کیوں نہیں یہ اللہ نے اس کو حق کیا یہ اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ تین مہینے کے اندر جب چاہے وضو کر لے لیکن طلاق واقع ہوتے اور اگر طلاق پڑھیے فرمائے پہ یا امن نبی طلّہ صاحب اے میرے پیارے میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب اپنی بیویوں کو تلاش دینا چاہیں عزت تو پہلے عزت کو پہچانو پھر اس عزت میں طلاق دو وہاں سر پھر اس عزت کو بریقی سے دوں شمار کرو اس کا خیال کرو تو پہلے اس کو سوچیں گے کہ یہ در موقع محل وقت پیریڈ وہی ہے تو یہ ایک لفظ جو مجھ سے نکل گیا ہے یہ اتنا زہریلا ہے کہ تین مہینے تک یہ اس گھر سے نکلے گی تو نہیں اگر خاص نے اپنے اختیارات استعمال کر کے رو کر لیا پھلیا نہیں تو تین مہینے کے بعد جب اس کا تیسرا جو ہے شروع ہو جائے گا یہ اپنے لے کے چلی گئے اب خامن کے اختیارات ختم خامن کے اختیارات ختم اب دیوی کی کے اختیارات ہاں یہ لے کے گئی اب خامن پیغام رہی سکتا ہے پیغام رہی سکتا ہے اختیارات ختم لیکن وہ سوچیں گے کہ چلو ہم صلاح کرنے پہ بچے ہیں بڑے مشکل سے جڑے تھے اب یہ تو کوئی اڈی بڈی کا شہر تھوڑی انہوں نے سلح کا کے نمازگی کا اظہار کیا اب جو ہے نیا نکاح ہوگا نیا ہوگا جی گواہ ہوں گے جس طرح معاملہ ہوگا اب یہ آگے دوبارہ اپنے میاں کے مسئلہ پیدا ہوا جھگڑے شروع ہو گئے پھر اسی انداز سے اہل ماض نصیحت اور اس کے بعد کے رنگ کی تھوڑی بہت سردنش پھر کہے مختارات مختار دونوں طرف سے پھر بھی کوئی بات نہیں بنی پھر اسی طرح سے وہ نہ بٹھا کے گواہوں کے سامنے کہ تین مہینے کے اندر کچھ کر لیا وہ اپنے تین مہینے کے بعد اپنے لے کے چلی جائیں گی ابھی بھی اس کو پیغام بھیجنے کا حق ہے باقی ختم ہو گئے انہوں نے سوچا کہ چلیے ہم پھر وہی سلا کر لیتے ہیں تو یہ کتنے تلاقے ہو گئے دو اب رہتے رہے سالوں کو رہتے رہے اندانے اور آج بھی اندانا کرے حالات بگڑے پھر طلاق کی طرف سارے نسخے ازمانے کے بعد اب اگر طلاق ہو گئے تو اب جو ہے پیغام بھیجنے کا بھی اختیار نہیں رہے گا پیغام بھیجنے کا بھی اختیار نہیں رہے گا اور اگر ہو گئے وہ پھر چڑیا اپنے لے کے جی اگر پیٹ میں بچے ہیں تو پھر سورہ بکرا میں اللہ نے فرمایا قرما کے واجدہ اولادا ہوں اگر کچھ کو خرچہ پہنچانا پڑے گا جو آپس میں اتفاق ہو اور بہت شوق اور نفس کی رجالت اور کمیمگی سے دور رہ کر ہر ایک ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے چلیے کوئی الگ ہو گئے کل میری بیوی تھی آج کیا بن گئی بہن بن گئی اللہ کے بعد کیا بن گئی بہن بن گئی جیسے کل میں مجھے اجازت نہیں تھی جی. اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر کہ میں اس پرتان و تقسیم کروں آج اگر یہ میری بیوی نہیں ہے میری بہن بن گئی تو مجھے کب کوئی اجازت نہیں میں اس کے خلاف زبان درازی کروں کوئی کو سرائی کروں تو یہ جو ہے رفتعہ کام ہے حکم ہے آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کے آیتوں کا تلاوت کرتا ہوں مختصر ترجمہ رکھتا ہوں الطلا عبرت طلاق دو دفعہ دو بول نہیں سو میں آتا ہے سبحان اللہ آپ نے ابھی کتنی دفعہ پڑھنی ہے تینتیس دفعہ اللہ اکبر تینتیس دفعہ سلحان اللہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر چونتیس دفعہ تینتیس دفاع دفع. اور الحمدللہ تو اللہ اکبر الحمدللہ للہ اللہ اور صبح شام کے اخکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شنی کرو کتنی دفعہ سو دفعہ سلحان اللہ جہاں اب اس کو نا جن کے سو پوری کریں گے, گے، برطان سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے, جو ہے؟ دو دسے ہیں مراتان ہیں. اس میں آپ نے اچھے انداز سے بچانا ہے اچھے انداز سے انداز کے یا اس کو مستقل طور پہ چھوڑنا ہے امائشہ کہتے ہیں جب یہ آئ نازل ہوئی لوگ ڈر گئے اب اپنے طلاق کے بارے میں بڑے محتاط ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے طلاق دی تھی وہ بھی جو ہے خطرے میں آ گئے اور جنہوں نے طلاق نہیں دی تھی وہ بھی رب تعالیٰ کہتے ہیں غلطی طور بہ آدیا شروع اگر تم قسمیں کھا دیتے ہو کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو تمہیں چار مہینے کی اجازت ہے فائن پھاؤن غفر الرحیم اگر جو ہے اپنے قسموں کو توڑ کے کفارہ دے کے بیویوں کے قریب جاؤ چار مہینے سے پہلے اگلے دن اگلے مہینے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے تمہیں بس دے گا بڑا رحیم ہے تمہیں معاف کر دے گا وہین اعظم الطلاح اگر تمہارے دلوں میں طلاق کا ارادہ اللہ سننا علی تو اللہ خوب سننے والا ہے اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ولطلاقات یتربصن بجان سینہ طلاق تک روญิง اور تو طلاق ہو جاتی ہیں وہ جو ہے اپنے اپ کو اپنے حامین کے گھر میں ہی تین پیریڈ تک قہرائے رکھیں گی ولا علم لهن ایکن ما حکم الله ان عنهن طلاق میں فرمایا ایک طلاق کے بعد تین پیریڈ تک دوسری طلاق کے بعد بھی تین پیریڈ تک بیوں کا گھر ان کا نہیں ان کو نہ نکال سکتے ہو نہ وہ نکل سکتی ہے ہاں ایک صورت میں اگر یہ عورت اس کی جو ہے اخلاق میں کمزوری ہے وہ گھر میں لڑتی جگڑتی بہت ہے تو پھر جو ہے اپنے دیں اپنے اپنے تو یہ میں میں اللہ نے بچے حمل رکھ دیے تو پھر عورتوں کو قطر حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائے جدید جا کے آپریشن کر دیں ان کو اگر تمہیں اللہ اور قیامت پر ایمان ہے تو تم اللہ اور جب تک تین جائیں تب تک اس کو یہ خامد رہے گا اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان سے رجوع کرنے کا کہتا تھا کہ میںنگ کر رجال مردوں کو اللہ نے ایک درجہ بلندی کی تاکہ گھر کا نظام ہے. و شقائق و رجال مرد عورت کا برابر حقوق ہے کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن شکریہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کیا مرد کے حقوق کیا کیا عورتوں کے حقوق لیکن مرد کو ایک درجہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تاکہ دنیاوی نظام मैं तुझे जूती बनाकर रखूंगा तो अल्लाह कहता है तू मर्द है लेकिन मैं भी तो रंग हूं एक जालिम बड़ा शहरमंद था वो कहीं गया, में लिखते हैं। कहीं गया तो वहां कोई कमजोर आदमी मेरे जैसा मछली बेच रहा था उसको दो थप्पड़ लगाया मछली लेके घर चलाई मछली का कांटा उसके हाथ में चुरा ऐसा चुरा कैसे को तड़कने लगा डॉक्टर के, के पास पहुंचे तो, तो कह लगे कि हाथ कटेगा हाथ कट गया تکلیف نہیں گئی ہاتھ تب گیا وقت نہیں تکلیف میں کوئی فرق نہیں کسی نے کہا تکلیف مجھے ہوئی کیسے کہ میں نے اس طرح کسی کو مارا تھا اور مچھلی نے اس طرح کیا کہلے دی, اگر آپ کو شفا چاہیے تو اس سے جا کر بات مات مات. وہ معاف کرے گا تو شفا ہو ہوگی نہیں تو تیری زندگی بھی جائے جی اتنے سال بیت گئے میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں کہ شفا چاہیے جاؤں چلا گیا ڈھونڈا مل گیا رونے لگا مجھے معاف کرو مجھے معاف کرو کہاں کون ہے کہا, میں آپ کو جانتا ہی کتنے سال مل گئے لے جی میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ کے ساتھ وہ بھی رونے لگا کہ اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر وہ ٹھیک ہو گیا بعد اس کا کٹا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے کہا کیا تھا جب میں نے آپ پر ظلم کیا تھا کہتا میں نے کہا تھا کہ اللہ یہ طاقتور میں کمزور نہیں تو یہ کمزور اس کو سبق سکھا دے کہ یہ آئندہ کس پہ ظلم نہ کر اگر کوئی خامد بیوی کو جوتی سمجھتا ہے تو اللہ ki <laughs> wo تم نے روز یہ جو طے کر کے بیوی کو کسی کو توحفہ دیا واپس لینا کہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم دے ہو کچھ بھی واپس لینا تو کی بھی. پھر کوئی حل نہیں ان دونوں پر کیا عورت دے یعنی اگر خامن دیکھ رہا ہے کہ میں اب اس کو رکھ نہیں سکتا تلاب نہیں دے رہا کیوں تلاش دوں گا تو مجھے دینا پڑے گا اور بھی کچھ دینا پڑے گا لہٰذا میں کوئی کھوٹ نہیں وہ تلاش دینا چاہتا نہیں وہ بیوی کو تنگ کرتا ہی نہیں لیکن بیوی کے دل میں کھوٹ آ گئی کھولا چاہتی ہے تو وہ کھلا لے سکتی ہے لیکن دے لے کر آو, اس حدود اگر تم اللہ کے حدود میں تجامل کرو. کو دے گا اس تلاش کے, کے بعد جائز نہیں ہے جب تک سے, کسی اور شادی کر لے اور رجوع کر سکتی ہے اللہ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کے حرود ہم قائم رکھ سکیں گے صاحب اگر تم اپنے ویڈیو کو تنا دے چکے ہو تو اب وہ اپنے مقدم کروا پہ آ گئی اپنے پورے کر دیے ماروں اب ان کو اچھے انداز سے رکھو اور بھی ماروں یا اچھے انداز سے چھوڑو بلا تم سکھوانتا دوں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے جاتی کرنے کے لیے نہ روکا کرو وہ فرداری اگر تم نقصان پہنچاؤ گے کرو گے تو نفسا, کچھ نہیں اپنے اوپر یہ ظاہر ہے یاد رکھو نا بہن کتاب الحکمہ اللہ نے کتنی کتاب حکمت حاضر کی ہے یار بھی اللہ تمہیں بات کرتا ہے اللہ کی کے حکم کے مطابق زندگی اپنا ہو. پہنچ کیا کیا اپنے فلانا سے دوبارہ صلح کر کے نکاح کر لے اجازت جب کوئی حالت اللہ اللہ تم تمہارے تمہارے تمہارے نہیں اللہ تمہیں بھی اگر تم عورتوں کو تلاش ہو کب جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو روستی نہیں ہوئی اوت فضل ہوتا فریضہ حق محل بھی مقرر ہوا دوستی بھی نہیں ہوئی حق محل اختلح ہو گیا روسی اور حق محرم تو پھر کر لیا مستن اوت فریضہ وہ مدر اس طلاق کے صورت میں ان کو جو ہے حق محل تو نہیں ملے گا لیکن وہ علی نہ صدر حق ہر مالدار اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق وہ عال المت صدر اور تنخال اپنی ہمت کے مطابق ان کو پہنچانا ہوگا میں یہ احساس تو محسن کے لیے بہترین اللہ کا جو ہے نصیحت وہی تو اللہ تمہیں اگر تم نے سب د سے پہلے تلاش دے دوں اگر فروغ نہ ہو حق خریدا مقرر کر چکے ہو فن فروش تم پھر آدھا مہر دینا ہوگا کہا اگر وہ عورتیں خود اب مہر معاف کر دیں یا وہ معاف کر جس کے ہاتھ میں آپ کے نکاح وہاں کر بولے طبقہ اور تم معاف کر دیا کرو ایک دوسرے کو یہ طبقہ بڑا قریب ہے کو نہ کرو ان تمہارے ایمانواد جب تم مومن عورتوں سے نکال کرو تم متعلق تم کو تلاش دینا چاہو مثال مصروف ہو چھونے سے پہلے روکنے سے شمار سے رب ہے ان کے گھروں سے نکالو بالا وہ خود نکلے باہر نا اگر کوئی ہلو بد شروع کی اور جو ہے بردوانی ہو پھر ان کو بے شک نکال دو اللہ کا حدود, حدود ہے وہ میں یہ کہا تھا اردو دبا جو اللہ کے حضوم کو بنا دیکھا تو وہ اپنے کو کرنا ہے رہا ہے لاگت اللہ کام رہا آپ کو کیا معلوم اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نیا کام رہا کرتے کوئی نئی کرتے پیدا والا جب وہ اپنے وقت خدم کو پہنچ جائے تو آپ کے کھولنے بھی معلوم اچھے انداز سے روک کے رکھو اور سارے معلوم یہ اچھے انداز سے محل نہ کروں حال شادی اور تلاش پہ تو انصاف پسند کو بناؤ اللہ <سؤال> کے کو قائم رکھو جان بلو یا اللہ <سؤال> کا واضح لوگوں کے لیے جو اللہ کے جان رہا مہاراجا جو اللہ کے ہو کے مطابق پڑھے زندگی گزارنا چاہتے اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے گمان نہیں ہوگا اللہ اللہ کام پورا کرنے والا ہے قد جعل اللہ, قدرہ. اللہ نے ہر چیز تبدیل مقرر کر دی ہے. تو یہ طریقہ ہے تلاش دینے کا اس طریقے کو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور میں اللہ سے اور آپ کو اپنے اپنے حقوق جو میرے اوپر ہیں ادا کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے ہیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں ادا کرے گا کوئی بات نہیں کیوں اگر جاگ بھون کے ظلم کرے گا تو آگے بڑھے گا اور اگر میں ظالم بنوں گا تو مجھے بھرنا پڑنا ہے میں پڑھنے کے بجائے میں قیامت کے بھی رسوم کرنے والا بنوں تو ہمارے معاشرت گرس ہوں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اپنے گھر بار کی اصلاح کریں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں اولاد دیوی بچوں اور معاشرے کے اللہ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ہر جگہ سے محفوظ فرمائے ظلم جاتی سے محفوظ فرمائے ظالموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور تارا اسلامیہ کو آپس کے اندر جوڑ میں نہ فرمائے اللہ حضاطمہ تارا محمد ولیم وجمین وسلام علیکم و اللہ